مارج اب تن سلن صبح اعتبار ملک کی نفساتے قلم کی تعریف کی تفریح کی نظر ہاک کی تفریح کے نجیر نہ نزا ذکر, ذکر؟, ذکر تفیفات حاصل دار جی کم شو مرکزی مزون زجل ساون کیمتر مرزین تفیف دفاع او صاف المین اوساف دین ذکر کے داغے بشارت اوساف المین ارائے کفی جنات مکرم امیر کی ذکر تفیق طفارم کریم سورت کی تفیق اولن آخرن امیر کے ذکر تفیق بشارات منقرین مومنان امتیازات سورت یو ممتاز نہ بیان تو صفا بانی, فبیان دا صفات دا اللہ بانی فدی صفت فذکر صفت خاصہ سن انسان شر سماشمانی خصوصی سالسوارم یعظام یمعقی انتفوس کی تفوس کو کے خوادر عذاب واقعی کس ان کی یہ دفارد کافروں لیس لہو دافئن اس لغی لفاظ او دفق ان کے ذرف اداللہ انا ذل مارج او یو معنی ذکر کئی مارج جو اور معرج جاں معرج جاں اسو توری کی مراد اسمانونا نمارد آشنا ذل مارج جاں رمارج جاں مارج جاں مارک جاں اسمانونا دے حواللہ جاں مارج جاں مارج مراد اغصفہ چاریہاں و و جی جی دن براتے مسافت مسافت خدا دار چکوری دادا اولمار کے درمیان کے کہ مراد مسافت کے اول دلی نہ البصرت علی فلام سیدا مرت ددی نہ یا کہا کہا دس کی برازیلہ نہیں ہوئے بند کئی خود ورت کی جد مسافت کے خلاف او دا, و و دا جنت خی اور مسافت نے او او حدیث بخاری کی ردی کی, دی دی کی جنت کے لیے صبر جمیلا سبر کا تو ایک سبر سبر رو نو بھائی دن دین والے مل جیشی مداسمان پرشانت تام بی وڑی پریشیبانی مت خون جبار کا من شیوا گنا پشان وڑی ڈنڈا س پریشیبانی تووس من کہ ادوس بل دوسنا دیو جن چین بئیو بلنا ایو سونو ن وڑی دیو بلنا ایو بل دی کھوڑ دو سانگ راز کوڑی مت پوس نہ کہ مجنے مذاق کو کہال چک بفر ناب سے نسی وچور کنے بدل دا ذات دولت کے کھن سیل ولا دنیا کے سڑے پون جی کے ماده صدا دلاد ہوت جہنم لمبی دے نز شوا خود کے من ادھر اے اے واز کی تدعو من اللہ واز نہ ماں بن کر نے کہ ماں اور گچ نشٹھوں درلاون بے بے تا سس سکنی آویں مار گٹ جماف گڑے تصرف کرے تجارت میں گڑے ماں اگے نہ ڈر کرے تو ماں بول جی درلاون کہ وڑے را واڑے ز سفر جبن نے جماتہ وکسرته جماتہ وکسرته اللہ حکم کے جوز دا درا سوال دینہ بٹگ نے کرے وجما فوا جمعنے ما در فوا بے ماخذ کے لگے انسان نہ شو دے تفنا محاورے مہاراجا دے نکل تکلیفی تکلیف بردادی ہمیشہ بل روجا وہاں نظیر ہو مارا سرات امداد مارو کے حقوق کے دن کے سان اف کی تصدیق کی دور آنکھا بخورو گو دی آنکھا دی, بخورو دی کی ان کی آئے کفی مکرمون کا حوالا دیگر شروع کو سے تو کئی طرف اوگت قورمان کا موسی طرفان کبن کبھر مسرا محت عین مسرے کافی طرف تنا منڈی بہل <سؤال> کی مسریزاب درفار دیسا درفار درفار کل وچین بی درس قرآن شلو کنا خین دران یو طرف تبل تب دوت دی مجنون تو برا او دے چار تو, تو برا دا فلافی گن بے شلو کدی تسو وی جو سات رت ترا منڈ وون کی طرف دبت سر اپنا دفاع دے ستزام نہ خے طرف داعین ڈر لدی یتمع یتمع کل امر منن تکمل شری دنیا کی حالت خلیلہ من گو خاطر حالت خی تم کر حالت سنے دینی نا ایدی غرج السد اعراض قران نش اخر میں چیز جنت نعمت تک اللہ حجرت ال سے جنت تا انا خلقناهم مما انا منقيكم منقي ذاکرنی رادش نی وفیگی انسان تو فردن فین فی ذا شوی فرد میرا سو فرج تدیر بال ایمانے لگا جنت مرداراں زانے دے مرداراں دلارش بل ایمان کسان خود مسئلہ خود مہارے نمکر نو برخ میرے نا نہ میرا ٹوکرو ٹوکروش ہوگا زه زه شوواړو کواهو میلاار سبا هم کان نه میلانو سې یو فلزې چېدي نخ تر غه وړ شي دکه سړی مخکې نهه کېدي ت ته مخیر خطرت حال یوي قان نه میلانو سې یو خ چې په لب نخ غه چې خ سر سارم کاغ بهستهدي د صدر دي دید علىله وړهور چېدي س کېږي صورتت س یوه ترب او یو لاله. اتفاق ترتیب اور سفید ترتیبی سابقو نفس جا حاقا کی ضلع ترتیب سے کے کے کے علیہ السلام بیاں دل سرات مرکزی مضمون مرکزی مضمون دری نہ سلام نہ سرد تفیف نہ پہلا ہارن اجتمان ان فرادن انفرادن ان فرادن اور بیاں سرات و سلام پاگی بانی, فاقی بانی خصوصی دادی السلام رات کی نا دلیل نقی السلام سلام دل ہر سرد السلام سرد دلیہ دلیراخلیہ دلیریات دعوت دل چلے لقصن السلام ذکر کرتا بیان اسلام قوم سلام بیان قوم صورت امتیازات دعوت دونوں نہارن اتمان نہ fi minna رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ y يُرْسِلِ sama samaرات u samaري si samaade kuraز samara hindu ku ب زنlima samana wabaninama sama ku Jannaات sama kuهاa bayan da samara su muta bayan da asنا bayanada as د ذکر دا سنام دا سنام در حلی, حلی, حلی اللہ السلام داری مفتح دیکھ خصوصی بدعی دو نوحلی اللہ السلام وقال نوحل رب لا تذر على الارض من القافرین دیارہ ان انتظرهم یعنی ذل عبادکم و انہا ارسلنا نوحل الہ قومیقا لگر مگنو حلی اللہ السلام فالقامتا ویلی منگا نویر وقوم فال من قبل یا تیم بخیر دین شراسی قرم. تیز خارا خبر درک ان کے باتو کے دعوت ما وبرل دین راز دشمی او دورزی این اشپا ور زمن النهار انفراد قلم یزیدی نش پیم ور تولان دروزی توملانم بیل بیل قلم یزیدهم دعاء الا فران یتی کیا دیل دے کافر برا مگر خط سمرچ دعوت رپم تنفری خدیتی کی جو اثر فین کئی و انی كلما دعوتم دون تنفر بکید دعوت دی رکم دیتا ندی فرج ثورت معفی کی کی دی گد و دا کل دعوت انفراد بیاں دعوت جن کی دادی سب نے داؤں دعوت شروع کو سمی داؤں جہارن उबर ममदीन फदागा फजसोकी ना वजहारान अजा जम फमा बे दावत इन फिरादी व दावत इجتماई के जाम करना जिक्र सु जिक्र करना सुम्मा इन्नी एलान तो लहूम व सद मे दावत व सुने जम करना एलान में का दी द फम जालिस की ना उबजसो के व स्र तो लहूम इसराला फट फट वम यय वएतर फट व इसरा फकुल तो स्र पदे فی ساسو مجونا بل بین د منشی سے یہ ہریو سڑی مقصد بین بیل ہوتا تو نسخہ نہ یہ فارتا نسخوں استعفار کافی ایسی طرح کی حدیثیت کی برای قتو قوالی شدہ مارز گیا کہ اس کے خواہر ندی زور برکی دا سبب دا ازدیاد دلی دکھے سبب دا فارد دفع دا آفات دلی انداد بکستاس رف و سائن محرون سائن دنیاد بکستاس رفار محرون آزیاد بکستاس فارد زامن درب اکتاس تباغنا درب اکتاس تبا ایمانکم ناترجون عن وقار دشوی تاس تجات سمیدن قویدہ وقد عقیدن تاس مختلف شکرون بانی انسان دمور سمرا اختلافات بے ذہن سی بے, بے و, و خل حکومت بذکرنا فاستعصى فمختلفة القوماني لم طلب كه با ادله عقليه زغورتاس جن الله فاكن ورسنگ الله فذا في دعوه سمنا طبقه طباني غزول اسمين رضيكنا ودا وجار الشمس سلا با كذا در برينن كه پشان ذات ايماني الله بذکر تاث درم كهنا تو بذکر ور سلا به موافز كه تاث پرزم كه باث تاثر ده دي اسم كهنا يسرسلا الله با غزول فاستاس در كفرش و قابل دستوں کو ذکروندی لتصبیق کو من آسوبر انفجاز شروعان شید دینا فغالا رفنونکی قویلو حریص راق ایر و زمان این نماثونی دی خلق و زمان تابیدنا فرمانی اکرلا اسغرافی اکر زمان تابیشو دوانچا چند دی تیغل رماز دار افسروان شو ند دی تیغل اولاد داو مکر تاوان و مکرو مکن کبارا تدبیر و فریب و قدیق و مکر نفاریب پری لا نہوشیت مرتا نہو رکھتا سوسر جان سارہ نمین کان نکان بندگان او دکھ در سردو سلام نکان بندگان کل چید سیرت روک سیحد کل چیز مرش رو باغی حرامی کم جی شیتان ہر پشکل اور عبادت دی صواب چکم ش ہشار خلق کو کویا ون ہلی لال جاہلان افیدا شو بدبائی نے املی دیوت ابراہیم سلا گئے و تو چ ذات ساسو نے گنو ساس باران چ داود علیہ الصلوۃ والسلام کو تفی گنو تے طرف ہا داغ وچ چا بچا چنے کے بچے دوستو چا باران من کے باران میں دوستو بے عبادت بار راہ مشغول ذکر کے یہ صاحب سیر ادات نے درے سوا کالا نبی رسال صاحب صلی اللہ فضل کبیر ملوتا و پر سپل آ مفرري و او سوان ننا اونا وقد ازو کاسی را گمره کليدي دي ان دی بعض د رو خلکوهه وله تو د ده ن ما د مګ کومره هي ب ما خي آ اوګی کو خید خونوناه دجد گنا هنو نا ډک خلک ل شتو فان باي ااد داخلکل ونمتید فارد فضلان سے واضلنا نسوک امدادی اوینو حلی علیہ السلام نا دی سوکال باعتنا نتنا اے ای رب مفردی فکا دفلنکو مائد کافرنا ودانا کوڑی دیجار احضن اتسوکا انکا انتظرہم کتفریدی دریس بلو عبادکم مراکر صاحب اندقان نزیقی مگرد بچ مدکارا کافران ربی غفلی واری واری دیما فیوکی ماتا اولار دماتا صرف تعریفرح کی دری نقلی دیر سردی دری نقلی دن ہر سرمنا دیس سر کے دری نقلی دری نقلی داسر و ربت سابقات دری نقلی دو سرمنا دیر کے دری نقلی دِن ربت سابقین مشرقین بیر بار سا رہن سوائے ذکر مشرقین بل جن بانی سرت کے ذکر بانے جناب خود حالت داز اور ذکر مشرقین مشرقین بل جنم سورت مرکزی مضمون سورت مرکزی مضمون ترغی بل القرآن جن سرگیب بنا جاتا مشرقین بل جن بانے مشرقین بل جن سورت حاصل سورت کی ذکر کی احوال کے ذکر کے احواز جنات اول لوگوں کے اخواظ جاتوں داغی ایمان او داغی دعوت ایمان جنات دعوت جناتوں کامت کا ملک فلا اخيرおっ اخرو حالات الجسارك اCHREIF ni interaction to まلفillas Betyanm 굿 ve Kabbalareand Psayhyab hairsi kafza qeqf t char spokeapikum airsin everyday s edukum yesht v 37 puoleh aladowym decimatowati usara wa m 27 puoleh alhashabi wa m 28 puoleh ala integral temple trade au lafairi u arg popping in the CBD которom his image is lo sa جسرا تفسیم دِنتا سر دشرپ خصوسی حالت اللہ دوہ کا دے رانی کا مب اللہ دوہ کا دو کو بادام جن پکار واقعی و خبر اللہ اور توانا جنوا تھا تقریر کی قومتا تقریر تقریر اللہ ختم نا سم نہ جباب کر چلاڈ نو کو سمے نہ جباب ناشنا کے اللہ تر ہوئی اللہ او خلق سوک جو سوک عجیب سورجیب کی تاؤ مارت کو بال قرآن سے بہترین مقصد, مقصد دی مار بال قرآن سے مسرد قرآن کریم دا, دا مقصد مسرد قرآن کریم دا تو سو چادر دا دا دا دا حسرت کہ داغی تیبت کے سر کا شدا غیفو فران بان ایمان راول اور دیما دل قران مقصد پیشو جلن شر گبی رب بنا و بے یو گھنٹا ورندے یال دین کم ہر جلمنگہ شدا کو ظفر صحیح چادرن سما کریم گوم سروان اگم سپتاویا کانی شیو تاو دیما دل قران بکے بے برش أنت لا يؤثر يعني السلام من ي preciso الغد ، يجب أن يأت Rome. فهم صغيرة أنه ذلك المتابعة éели weakened شخصه وإن الله لا يسولون فهنا. لدي. الذي نغيرها لا يسولوف فهم قرير فهم يجب يpolitك إبيعاللي أن يسولون به أن يحمل الله صدي MODE. وهو تيجب أن يوجد منا رائم الله تعالى وإنها تعالى يجد ربينا. كأنه غ標 pirبينا بالله. اجد ربينا الله عزمز ربينا. ثم تلك غيرت عnad عزمز ربينا. أجد ربينا نا جد بنا رَبِّنَا درلب زمنګا وته جددو کا وړ دزمت تفزمنګ د سرنت در زمنګامت خ صاحب تم ولا و دا مشرې زو کېس ځ ق ق دوللا د ح ق د داغې داول ددي د دب قو ه د متخ صاحب تم وله و تلہ حال بتا تو سفی معلوم چھ کمکل قرآن وے قرآن نہ نی ونی ٹول کھت بتا تو ہچار کاری گی نا جنات اند دا وے ان و انو کان یقول سبیعن علی العاشہ لم تک کمکل معلوم وسات کمکل معلوم از زمان نا مشرکین از زمان سقم ویل ب یقف زمان غفال لا با درو گزارن تو اس بھی معلوم شو ویل ب یقف زمان غفال لا با درو گزار اللہ سے صداع ثلوان نا ظنننا گو گو منگالا تو سر سرکشی وان نون ذنكم الحسن انتم سنجي تاسیکم تريند كه مت فذ لوجي كم دي يملك یو وا كذ كردا يو صحابي سارا کے پشپر پرالا تديس يوشپن کي مو مشپت ني شپن کي رما وا اغي له شرم خراغي گڈيت نه وخت ودا تا ديش مكي و اوزو بكبير هذا الوادي پنا ونا بمش فيدي کان دي تنیو آواز غایبان راغ یا سرحان ارسلہ سرحان لقب شرمس نے صدا گوندے فریدا او گوندے شرمسہ کلین اوغور دا او رامن دیوالے ونم تو سی بتون اس تکلیف بتنوں سے نے منگ کشو کیت تو پوسو جلا سو تے تا دی کنن چکن مشر پہ نے لگا پند ما نظر مرن تا تقریب تے ما ورسے گوندے منزری وتختا شرمک ماں گا آواز او گا دا آواز او گا پا نہ پادے منگ جلال منگ نبی رسنت سلام کم شرم کو دام آرام شیتانو شرم دا کم آواز قبول کے دام شیتان کی دا جاتا سر کشی چپل <سؤال> تا نے جناتے فساد گدی انسان تالا انسان شرض کے لیے جن کے تخصیص حاکم دے انسان پر کمزیکل حکل انسانوں نے جت مش جاتی وا جاتی وا انسان من گورس لاس مہ احمد من گورس لاس مہ درا ڈگد سو کے دار و شوہوا ڈگد سو کے او د اسمان فزل او ستو وقید جلو شابر رسلا امید غیر منگنگیمان دیکھے امراد مہم رب اوما رد رب د کامیابی چی مان راوڑی کامیابی امراد منی منی جرمی منی فدا کامیابی دا شرد کامیا بہ نام سا رہنا منگیو ون نامونا منگیو بادل منگ دے کان ومن نازون ذا بعد من دي بدن لاكار امر ورا كننا ترى من مختلفي بيدني والا مؤمنان وكافر في كشته وان نازن النار ان الله في من يقين دت من شورا سيد اللهنا بدمك دي ذا دانا وان ترى من شورا سيد اللهنا بتقد تباني دي وجنا من تو الله لما نظم سمعنا هو ذا عملنا به كرش من قوارض ہدا کےدیار مختل تقسیم دامکی تقسیم قبرانا اور مخسیمن ہندا قبر قرآن قرآن کو قرآن تقسیم بعد نزول قرآن کی تقسیم قبل نزول قرآن خانہ من سا نہ تری نا ترخت کو کام کچھ مضبوط ما أنتون تو بسبب الرزق رضي و جنام مرات ذكر السبب مراتنام السبب ورمق منقذة دي رزق دير غدقان واشعان ورمقذة دي رزق دير وللنفتنهم لنعذبهم فيها بلدك ارى فتنه مانا دارا لنعذبهم فيه في فيها كسظاوركم منقذة فدكيم هذا مانا تائيد لا كلا كلا لا كبر سواب دفاله اغرا سورة انام سنور سنقصنا براية لنعذبهم في النفتن لنعذبهم فيها سورة اور امتحان پہ ما چیز فلم پتا فتح حقو کر دیہ دیستم مان گد نہم مان گدی نی بہتر دردن دردن سورت روپ النَّاس وَمَتَمْ مُعَرِتَنَ مَن چتونا دس دس خیجی ور ولع يكن الناس ما ثم عرت جنال ما يقرب الرحمن كنك خلق تولد و قدين واحد باني والكريم من ذا ذاك يكتب في الرحمن ذات بنيت و نبوتوا على سوق فانجلتنا شتنا فسيرنا فلوي نسن نزنا جبا ونكي جي و بيوتهم ابابن سرن ان ايتكن و زخرفا نور دلمن دي تور كريم وان كل زارك الا لما متاع الحياه الدنيا ما نذاشر دی ولبا مرت تاریخی سا مرت تری کتی مضبوط یتھم نہ برتر نہ براہ سورت ماوران ورانو کام تور سم کچھ مل فو خراب بکڑے ااقامت على شيدا سبب دفاد وسط درز سبب دفاد وسط درزكا بيغورا سوره الطلاق ذكر شي سوره الطلاق سوره الطلاق انا هما غذا خلنا نطن فيها سنات كانهم وركم ديتا نازك ران اس كانهم غذا خلنا فيها سوره الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ذي نمبر شروع کی گئی ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوچ بھی رہی کہ اللہ نا اور بھی کہ اللہ خلاصے ہر مصیبت نوئے رزقه من حيث لا يحتسب سو وقال لكم ناجد بخيال ہم نی وہ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقهم من حيث لا يحتسب بے گورا پانی سورت نوح کی اس من حيث لا يحتسب ويرزقهم من حيث لا يحتسب حکومت میں آتا ہوں امت صاحب تقریب کی یا کمپیسترب کمی ہُوک نگار سیریسارا وو کمبیاں فیب کمی ہُوکربیاں وا کا مری قتی مزار دشیہ کتاب ہو مساج مراد رسول اللہ صحاب خرید صحابہ یو کوال پدران کی طرف ہی جنات نو نم کاب اللہ کا نہما نبی السلام بندہ بڑی اللہ کا خرید کفارت چپا بندہ چڑا بھری کو پن چپ دفار حلو، او دفار دیست پر درے شا رحمت اللہ علیہ ذکر چیری بری اللہ پر زندگی کی اللہ عبادت کئی ذکر دو کوونونالی ب قریب دی د خلکه ناپيا دا قبدي دخ کوونا ل ل ب چېشی پ د را پن د ار د حالت وختلو غ ت پیر گرد دی او تو اپو تگه الاتته انتواړي تو جر بشر پ سرکی جر بشر الله کله يا ذو الشراب يالله عز وجل لا ذنبا عباده ذكر استكار كلو جاءوا قادوا قريبه داخل يكونون على البذاجه فار منظر كنف فذا حاجه ذون نظر شفدوا ولكنما ادو ربي ولا اشرك به هذا هو كن ان الى اولكم ذن في ذرو مالك, مالك دل يا بين قل ان دا خلافا ساد اللہ بلاگ مل مگر بلاگن کی شاردی رسوم کی رسوم اللہ بلاگ مل سال آتے خبر <سؤال> خبرم ہماری دین اپنے ہمیشہ بیدی پائے کہ ہمیشہ حد تعدہ رہو مائے اوزن کر چیدی بین آزام چیدی یا سرود کیے گی پس یا نمون امن آزفنا سرہ مقرد نازد آزام چی فری بچی جی سوک دے کیا ہم ازنا دے کیا زیفہ کمزور اپید باز اندار کھون کے سرہ سوک دے کم پید باز شمیس واہ نو من کلو من عذاب من وانا صبر اسی من چھ اوہ ما نہ پھے کمس پتہ فجر چہ قریب دے عذاب دے کی گیا من مکل کر اللہ دا غنوار سنیٹھا حال من گئے بھی گئی نکوئی کہ بغیبان اچھہ لائے سسامر کتے دے اتفاق इला वंदतला रसूलन म गरा सोचा ले बसन के नाम जान मुसल्ला सलाम ना फय नहु जित अंबार खै बने की ली की म खैजना फरिश्ता न म खैजना रसना रस सदा परिशत तयार या न म अनकदब लोगो रे सालाति रमहिं या न म देर फर्ज फिशरी अनकदब वले से रसूल अहकाम द